الجدير بالصلاة والحاذر النبي صلى الله عليه وسلم ولاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن غجرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغجروا ما بأنفسهم أن الله سميع عليم آمن بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلا والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ال و اصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام سلام والی گیا سی دیا خاتم نبی والا گیا مکین سامین السلام علیکم حمد و سنا درود ختم ختم لمبیا لہت و وسنا تو بعد آج آجانا فریاد ہے خالد کائنات جلا بالا بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرما لو نفس اور شیتان دے فتنیا تو دائمی پناہ ازان گرامی اج دے موضوع کا نام ہے علامہ اقبال کا شکوا اور جواب شکوا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی اپنے دور اندر جب سڈے وام نہاد مسلمان خال کے کائنات دے شکوے سنے گلے سنے کہ کوئی اس طرح خالق کے قائنات کا شکوا کرتا ہے کہ ایسا اسلمان ہر طرح دی دین دی خدمت کی لیکن انعام اللہ سڈے تک نہیں کافران سے ہے نام لیوا سیا محل وہچے دنیا وہاں کی چنگی اصا بکے مرن ہیں شکوے گلے خالے کے کائنات دے جیڑی ساڈے ورگی عوام کرتی سی نو جمع کر کے شارانہ انداز اللہ اقبال نے ایک نظم بنا دیتی اس کا نام انہیں شکوا رکھا اس دے چاند ایک شیر جنہ کے اندر شکوے کا خلاصہ پیا ہے وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا کہ پھر یہ آزر دی پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا اپنے شایداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا کہ پھر تو ناراض ہے یا اللہ ایسا تیرے کابے کے تباف کریے نماز اسان تیری پڑھیے روزے اسان تیرے رکھیے جے یاد کریے تے اسان کریے تینوں کافر تھوڑے یاد کر درے کابے نو پاک کیتا ہے پھر تے بغیر کسی وجہ نرار کر تے کیوں اپنے شدائیاں سدائی کے اتنے ادم ٹائی آنا کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے نوز باللہ ہے منظال بھائی اس طرح دے شکوے اور مزید اس تو بھی بنی ازیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا کی پوری نظم علامہ اقبال نے بنا چلی جدوے نظم آپ سرکار نے بوچی دروازے پڑی تو پیر تھر گئی ہر پاس کسی پاس کفر کا فتوا ہونا شروع ہو گیا کسے جنا کفر فتو لائے ان فرد بنتا سی بھی یہ کار سارا کفر بے خدا با لایا شریف مولا سونے دا شکوا دے گلا جا کرے پہ کرتا کھالے کے کائنات دا گلا شکوا دا ہمیشہ کفر ہی ہے وہ ایمان تو نہیں ہو سکے تو جناب اس نے ہلچل مچا دیتی پورے ہندوستان کے اندر بھی کمال نے کمال اللہ سونے دا شکوا لے ہے لیکن کے حقیقت یہ سی بھی علامہ اقبال اپنا نظریہ تو نہیں سو تو لکھا سی تیرے میرے وگیا دیا بکواس جہاں اِس بہ کے کرتے ہوں کرتے ہوں سا تو اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ نو جمع کر کے تے نظم بنا دیتی پھر جب ہر پاسے اس نظم نے ایک طوفان برپا کر در علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب شکوا لکھیا ہون اے نظریہ جڑا شکوے دے اندرے اے عوام دا تے ساڑے ورگے نام نہاد مسلمانہ دا تے جڑا جواب شکوے اور خالق کے کائنات دی طرفوں ہیں اللہ سونا جواب پہا دیندہ ہے اکبال دی زبان دوتے آپنی اس مفلوک انہوں تے او جواب جڑا رب سونا دے رہے اللہ میں اقبال کا اپنا نظریہ اوہی ہے پھر جب جواب شکوا آیا تو فتوی بھی واپس لے پاقی اے اپنے بارے تے گل نہیں کر رہا نہ اپنی گل اے لوکاں کردوں بیان پا کر دا ہے تو اس واسطے اج میں ضرورت اس واسطے محسوس کیتی ہے اس موضوع کہ اجی شکوے پھر سننے کے اندر ہزار منہ آپ ویکو جی اللہ کرنا کی پیا ان رب ہوا نا سڈے کتنے ہویا عراق نو ویخ لو افغانستان ویک لو فلانی جگہ ویخ لو ہر پاس مسلمان ہی کیا کٹی دا مریندہ دا ہے فلان سیاڑے ایمان والے بندے نے وہ تنہے بھی بھائی وہ ساری کمزوری اپنی ایمان ہی سارے کمزور جی نے لیکن جڑے بےمان جنہیں نہ وہ ہالے بھی اللہ سونے دے شکوے شکلے دے گلے کرن دے پہنتے نے آخر پہ لو جی سارے کول کوئی آندا ہے سارے کول اس طرح کے جدید ہتھیار کوئی نہیں تاں آسان ٹہ گئے جی جدید ہتھیار آتے دے اب بھی تو منہ توڑ ان کا جواب دے لے ہے جی پر چلیا نو پتا کوئی نہیں بھی تو آنا جدید ہتھیار سڈے کول کوئی نہیں تاں تح گئے یہ کوئی نویں گل ہے ہتھیاروں مسلمان دے کبھی بھی کافر کے برابر نہیں ہو سکیا ظاہری طاقت دے دے مسلمان کبھی کافران کے برابر نہیں ہو سکیا پہلی جنگ کو تمہیں مطلب مثال دے دینا کہ کیا جنگ بدل کے اندر ہتھیار تے افراد دونوں پاسوں کے برابر ہے سن یہ پھر یہ مطلب نکلا ہے بھی پہلے دن کو یہ اللہ لال شریک نے فرق رکھے رکھنا یہ ضرور فرق رہنا ہے ہمیشہ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب اللہ مسلمانوں غالب کرے گا ناڑیاں غالب کرے گا اس ویلے غالب کرے گا جب اے پورے دین اسلام کے اوپر پاپند ہو گے اس لیے یہاں گلبا دے گا تاکہ اللہ اپنی شان وے کہ ویخ لو جہاں میں جنہ میری منی میں دے کہو کافروں تہ سہس کر دیتا ہے دن میری منی گل صرف اے کہ بندہ مومن ہے وہ فوج یہو جی اللہ سونا پہلے تیار کرتا ہے کافران کی شکست خوری یہ جی فوج تیار کرتا ہے جیسے ہر گل من کوئی نہ اپنیاں کر لین کوئی رب کر لین تو رلوا ملوا دین رکھ للوا دین اللہ کدی گوارہ نہیں لیا انہوں بڑا قدر جلا لاؤن خالص دین ہر گل من والے جڑے ہیں تو اس سے چلن والے وہ فوج تیار کر کے اللہ کے کافر نے مقابلے لیا کے انہوں شکست دے کے دنیا سابت کر دیا ہے کہ حق جڑا ہے جا جی باطل کے مقابلے آ جائے گا باطل جنگ طاقت ہوے گا وہ حق دا کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گا گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اس واسطے اور جدو وی مسلمان یاد رکھنا کوئی پنڈ کوئی بستی کوئی شہر کوئی کریا کوئی دیہات جدو بھی کافران کے ہاتھوں تحس نیس ہوا اتنے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی عملی یا عقائدی کوئی مخالفت ہوے گی مسلمانوں دے اندر دینی کمزوری پیدا ہوے گی ہونا ہے ورنہ دوسری گل جتھے دین بھی پورا ہو عقیدہ بھی صحیح عمل بھی صحیح اسلام بھی پورا کہ بعض ہاں اے ہاں اے اوقات اللہ بہادر شریک مولا اپنے پاک بندے شہادت دینا مقصود ہوندا ہے تو شہادت دے سکتا ہے لیکن اونا دی شکست جی او شکست نہیں ہوندی او بھی ہمیشہ کائنات دے سفر کے اتنے فتح بن کے ری جس طرح کہ مولا حسین اور یزید داقع ہن جی جناب گور سماپت کرنا ہے کہ اللہ وحدہ آ شریک مولا جو بندے جواب دینا چاہتا سی اقبال اس گل تک پہنچ کے اندر شیروں میں لے آنا ہے کلام اقبال کا کمال ہے اور علم اقبال کا کمال ہے کہ خدا دے جواب تک رسائی اقبال نے ہے کہ اللہ جو اپنی مخلوق جواب دینا چاہتا سی اللہ اقبال رحمت اللہ لو جاب اپنے شیران دے اندر ٹاڑ کے تے مسلمان نو اج پہنچا دتا ہے تے فقیر تو فقیر تمہوں اس دی تشریح کر کے گا ہے اللہ واہد لا شریک مولا اللہ میں اقبال فرما ہے کہ اقبال بڑا اچھا کام کیا جا شکوا میرے سامنے یہاں کا پیش کیا ہی نہ بڑا اچھا کیا منو بھی چار گلا کر میرے بارے سوچی فرتے ہوں میں بھی دے بارے کچھ سوچ رکھنا وا فیصلہ میرا بھی ذرا وہ دے دے بھی اقبال فرما دے فرمان دلے اللہ فرماؤن شکر شکوے کوکیا حسن میں شکر شکوے کو کیا حسن عدا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے اچھا ایک بال شکوا کی تا ہی تھی شکر بنا دیتی شکر شکوے نا مٹھا کر کے پیش کیا ہی نا ہے جی شکوا بھی ہو گیا ہے یہاں کا میرے سامنے میں اگوں جاب دن کا موقع بھی ملیا ہے دوسری گل یہ بندے تیرے یعنی بندیا خالک ہم کلام کر دار گلیں میرے رو کی میں رو یہ چار گلوں کر رہا ہاں یہ میرا شکوا کرنے تو میں یہاں دا اے میرا گلہ کرنے نے سانو کچھ نہیں دتا پیا کرنا میرے ہوں نال سمجھنا پورا وہ مولا تعنات جا جب پیا دان لاؤ جاب ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں محمد اپنی پاک دنوں او میں سدا تھی ہے اور اقبال فرما نے سدا میں دسنا پیا بت اٹھ گئے باقی جو رہے بچی اٹھ گئے باقی جو رہے بچی گر ہے تھا ہی میری ہیں اللہ فرما ہے ایک بار یہ بوت توڑن والے سن تور گئے کہ ہوں بوت پرست رہ گئے ہوں بت بنا والے رہ گئے نے بوت سکن اٹھ گئے باقی جو رہے بر ہے میں گل کر لگا دھوکے کرے ٹھیک ہے سارا سدا مسائل مسلمان برا سانوں ڈر دے گا کرو سی لیکن گل کر میں اگلے دن ویخیا کہ مجسمہ ٹا رہے سن وہاں بڑے اچھا سی بت روز پاگ کے دربار دوں ٹانے سن پہ قرت خوشیاں پہ کرتے سن میں ویٹ کے حیران ہو گیا میں کیا واہ چلے کیوں نہ کیوں نہ تینوں شکا ستا میرے مستفا کے ہاتھوں تر بوت سات دے رہے چلیا بوت بڑا کھڑے تیرے ملک کے اندر نمبر بہت ملنے دے تعلیم دے اندر جا بوت سونا بنا وہ ڈرائنگ کا شعبہ آدھے اور اقبال اقبال کا گلا کرنا یہاں بےمانوں میں میرے گلے بھی دیکھا میرا اس گھر کے اندر داخل نہیں جت جاندار کی تصویر ہوتی تھی یہ پہ بول چاہے کار بت کے کلا کسے دے باندر پہ کسی نے رکھ پہ کسی نے کتا پہ یہاں کی تعلیم کیا کتابت پہ ہر سفر کتنے بڑے کھڑے ہیں وہ جب خراب ہو گئے جی ہو پاؤ بت گاڑو تو پھر گیلے کر میرے گل تے نہیں یہ تو ہو گیا پھر حضرت تو کرنا کیوں بہت سکن اٹھ گئے باقی جو رہے بل ہے ہی مت اور سریادر ہیں بات ابراہیم سی ایسا ابراہیم کے نہیں کنت وسائی ہے خدا کی قسم کر کے آنا کلے ابراہیم شانہ لیا ابراہیم خلام تار انہیں کام یہ جا شانہ کار سر خدا کی قسم کر کے آنا ادھر کلا کلا بندہ خدا کا پوری قوم دشمن ہوے سارا لانسی بائیوان ہوگا پوتا کی پوجا کر لو امر تو آخر ابراہیم آپ میلے سے چلیے تو آخر تیو میں بیمار ہاں سڑکے جا اس بیمار کو جس بیمار رد سونے کی حیرت والی بیماری لگی ہونے کہارا چکیا تو ول گئے مندر چور پن کر کے نا بوتانے دو گروہ جناب اگر سونے کرنے کردہ کی پیا میں آخر تھی کر دیا سب سو مال کے لیا وہ مسلمان سی والا کے سارے تو ایک تو ویڈیو آئی نہ موٹے تو رکھ دا کھا کو واپس آئی دے ویسا حال بڑا پی سارے خدا میرے پینے انہیں آخر پتا کرو کم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کئی نے نام لیا آپ وہ جا کدی یہ گسے نال ہی ذکر کرنا ہوں گا اجن کا چو کرو حضرت لایا ہوں کلا مرد خدا کا جواب شیرا دون جی لتان کمن دافر شکلے کرنے لب پھر آتا ہمارے پاس طاقت نہیں جدید دسلا نہیں اس لیے مر رہا بھٹے نہیں جدید کم دسے مسلمان اگر جدید اسلے کی وجہ سے مرتا نہ ہونے کی وجہ سے مرتا تو تم کیوں مر رہے ہو تمہارے پاس تو آئیٹم بم ہے پھر کیوں مرتے ہو معلوم مسلمان کسی اور طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے مرتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا اس طرح کرو اور جڑا وا تا سامنے اس نام مراد نہرت آئیے بھی میں وڈے لیا لیا چھوٹے خدا کیوں کھلوتے ہیں وہ گسا لگا وہ نہیں پنے آگے یہ کتوں بن سکتا ہے ہل بھی ہی ہی ہی نہیں سکتا بچار یہ تو ہل کو شرمندگی منہ ڈگتا سوتے ڈگتا ہے جب میرے کی دئیے منہ توڑ سوال کیا سو دے. خدا کو مراد نہیں سکتا بھی دینا خدا لا دے او لال شریف کی قسم تو فرماؤ اقبال اتنے جواب اللہ سونا جب اقبال دی زبان نال موتی اٹھ گئے باقی جو رہے میتھے محمود کرن بھی جڑا جنگ لڑتا ہے دے آخری بتائی آئی تے چاندی جوائرا دال بنایا گیا اربا خربا روپئے دا بت سی جدو محمود رحمت اللہ تعالی سرکار ہندوستان میں کافر ہو اے محمود پیسے نار دولت نار اے بوت سا لا سان دے دے وزیر مشورہ کی داؤ بے وکوفا بچ آخیا کی فائدہ ہو جائے گا دا ملک داؤ آل فرماندے چلے میرا نام پی جانے بوت فروش میں نو بوت سکن کسے نہیں آکھنا واسطے میں پن کروا گا وہی محمود ہے جڑا فاتح ہندوستان بنیا ہے توڑن والا فاتح ہندوستان بنیا ہے خدا دے بندیا اندر آل سڑک ہے مددہ رب سونے دیا ہوں گل سمجھا جی توجہ فرما اگے چلا ملتا باج آیا شام نے بہ دیا خون بنائے اس شیر پہ گور کری باد شام نے بہ دانا خون بنائے ہر میکا بانا جاؤ بت بھی تم بھی نہیں ایک بارے سا باہر آ شام نئے یہ نم آ گئے مذہب والے جنہوں جدید آدھے نے میں پرانے ویخنے سن اے نویں بھائی مان کی نے جنوں ویخو آتا میں جدید مسلم ہوں بابا نیا مذہری نیا جڑا کفر تے اسلام کی ملاوٹ سے بنا ہوا ہے یہ ایسا کی مذہب ہے جو ادھر سے دس باتیں کفر کی دس اسلام کی ملا کر ایک ملک کا مذہب پیش کر دیا گیا ہے جس مذہب میں نا موسیقی یہ روح کی غذا ہے جس مذہب میں عورت چڑھی پہنے تو اس کا حق ہے عورت ننگی رہے تو اس کا حق ہے عورت مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا سوال کرے مطالبہ کرے اس کا حق کرے یہ تیسا بیمان مدھب ہے یہ کیسا بہمان مذہب ہے کہ نیا مذہب جو ملاقا بنایا گیا یہ مذہب پر چلنے والے بھی نئے یہ مذہب بھی نیا بادا یار شام نئے بادا نیا کم بھی نئے یہ جناب کتابیں بھی نہیں آئے मतलब भी बंद भी पुराने चाहिए किताबा भी आगा। आगा। आगा। जबीद जदूत वाला खाता लान भी मैन नहीं चाहिए खुदा प्या जवाब देना तेन मैं सुनना प्य آا, سکولی بےلی پہ اس جب لا کے رکھا گے فکیر تم کھول کے سمجھا دے <عزئی شوش> گا میں چیلنج کرنا جی میں سمجھانا اس کو علاوہ کوئی مطلب کد کے بخانا زمان کٹا دیا میں کسم خدا دی کر دیا جب ملتا بادا شام میں باد نیا تم تمے بادا شام نئے باغ نیا ہوئے ہر کا بانیا ہو ایک بھائی نو مناری کھڑے جب مشکل وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ٹھہریے ہم ذرا چکر لگا کر دورہ کر کے آ رہے ہیں ہم ذرا طباف کر کے آ جائیں اقبال ہر میں کعبہ آیا تمہارا تو کاپا ہی اور ہے میرا کعبا اور ہے دوسرے مقام سے اقبال فرما آ کے اللہ حکم فرما ہے بہت پرشتہ رب پروانہ جاری کر د فرشتوں فرشتے ہو جاؤ اعلان کر دق سن مارا پے آج ایک ایسے مسلمان نے جہے ادھر میں س تباف ہوئی اقبال تیرے چورے پھیرنے تو سد کے کھنڈی سد کے کھیری پھرنا کھوبی تھلے جدید لیا ہوں جدید ماندہ کو اکبال تڑفا رہا ہے اللہ نہ چلے وہ داری من بھی گل داڑی والا سمجھا پیا یہ تو دیکھنا کیونکہ وہ داڑی منا اناڑی منڈا منڈوں کی طرح نہیں تھا ان منڈوں کھنڈوں کی طرح اس کا مطلب تھا میں داڑی منڈا آلو پر بات تو وہ کروں نا نہ بن گیا داری رکھ لئی تو میرے یہاں گلیں سننیا کوئی نہیں ہوں داری مناواں پھر شرا پھر یہ آخر یار ہے تو سا ہی پر گانڈا کہڑے پاس پیا جانا کہڑے پارے پیا اکرا سو سن مارا فیسے بےمان مسلمان نے جڑے گھر میں سجا کر لینا مسیدوں میں وہاں فنگرے کا بھی کرز آیا پھرے جناب اٹھ یادگار پاکستان منڈے جناب پجے پھر ادھر کوئی ادھر چی جی ادھر انگلش نہ ہی جناب انگلش کوئی ہے وہ ایک اللہ آیا جی تو تاخاری لو پھر موتا ہو پے پھر ڈونی کتا پ انگریز پر سمجھ لگی ہوں سمجھا کوسیٹا دو مجھے یہ بھائی مان نمازی نہیں چاہیے نمازی چاہیے جی کا سر بھی میرے اگے جھکے دل بھی میرے اگے چکے پر سر جب سن ہمارا بڑا تھے بہتر اچھا گئے سن خوش ہو فرش کرو جیتیں بنا چائلہ پتھر چمکی شیشے گنارے یہ بڑے سونے سونے بنا پر یار فرش گل سنو محنا. خوش بیگار مرمر کس میرے لیے نمازی آزاد سی کسی کافر کا غلام نہیں سی سمازی آزادی سماردن. سجدہ حق نو ندا سی توافی حق دا کردا سی فرما بردار حق دا سی ڈر بھی کس کا نہیں سی لاہو اک کل موزن باند کر دیا اللہ اکبر میرے حضرت صاحب سن کے تو فرمانے جھوٹ بولنا تے نا مرادہ تیرے اندر ہو رہے اس ہو رہے جی تو اللہ تو ڈراندار دس میں مثال دینا ایک بندہ جنرل کول کلاؤ گے وہ سپاہی تو ڈرے گورو تو صحیح نہ تو جڑا جنرل کول کھلوتا سپاہی کول نہیں ڈرتا جڑا رب کھلوتا بنیا تو مرد نہیں لگے فر اللہ اکبر نہ ملے گا اللہ سب تو وایا نہیں پڑیا جا پڑھنے والا تو توجہ فرما جناب اگے جواب مل ملتا حرم میں کاب نیا بخ بھی نہیں تم بھی نہیں کاب بھی نو تیرا کاٹا بھی تیرے بت بھی نوے جدید بتوں کی پوجا کرتا ہے تسا بھی نوے نئے کھوتے سارے میرے سارا پرا ہی مال چاہیے ہائے ہائے ہے کہڑا مال چاہیے اللہ سونے کو کہڑا مال چاہیے لگی رب نا بندہ چاہیے کی مطلب رب نا چاہیے رنگ بلال ہمشی والا ہو سوٹ بندہ رب چاہیے رب نکیل والا مجھماؤ ہے ریکاب میں کا نیا بخ بھی نئے تم بھی نئے اور اگے سن وہ بھی دن تھے کہ یہی ماحد آئی تھا ناد سے موسم بلا لئے سہارا تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب ہی ہر جائی تھا کسی اچ جائی سے اب ہم غلامی کر لو ملت احمد منسل کو مقامی کر لو پہلو والے شان شوکت ہے ساری اسلہ لحاظ سن تو لحاظ سے فرق بھی تنے تکوا کر سا اصل نہ کریے تیرا تنا رب بدل گیا ہے رب سارے کام نہیں پہ کرتا میں آنا تدلیا ہے ہوں اگیں قربان جاوا بال <سؤال> فرما جب دونوں کہہ دو تال ہی لا لو احمد مرسل پانو گھر گھر وسا لو میں دیکھو اوڈے کم کرنے کی تمداد کرنے کی شانہ دے अगे चल किस कदर तुम पेगीर सुख होगी बेदारी है पूछगा मेरा शरीक दिन की रात रोट खिलाग दिया टाइम की बेमानो पूरी नहीं आती वो सिगो तुम करो मेरे किस कदर तुम पे कीरान सुबह की बेदारी है हमसे कब प्यार है हम تمہیں کہہ دو یہی آئی نے وہ فرد ہے آ تینوں سویرے نو اٹھ موت کرو تو تین نہیں پتا صبح الری اللہ سرماؤں گا میرے بندے وہ جنہ دی رات میرے سجے کیا میتی گزر جاتی ہے بندے تو میرے تین والا بندہ نہیں شاید خدا کی قسم کر کے آنا شیتان والے بندے آ سر کٹ کٹ رہے آم بج گیا اگر اسپاٹ نہیں آیا داتا نہیں آیا نو رکھتے ہوئی دین دا دشمن بننا تینوں پتا نہیں دتا کا رشتہ وہ ہے غلام مفا ہو میرے دا قسم ایک ایک ایک جا میرے مدنی ایک کا مرے شہادت لے جاؤ یہ اور گل جا چکے تو اڑ گیا تو مر گیا گنادار شہید ہو جائے گا اور میں گل وہی پیا کرنا رب مدد کی بھی کرتا ہے میں <تصفح> اس بندے کی گل کرنا کیا کرنی رب نال ہو کے پھر دنیا تو نغالب کر سکتا ہے قربان جاوا آ کے جواب رب سونا نیند پیاری تو انو میرے نال پیار نہیں جنہوں نال پیار ہوں گا انہوں بستر ساؤن نہیں دے آیا.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 مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جگبے میں جگبے باہم جو نہیں میں جم بھی نہیں اگر اقبال انہوں کہہ دے تو قوم تے مذہب نہ آئے تو تصا ملک آزاد تصے آتے پہلو پاکستان گل لگی مطلب جی نہیں تو پھر تو مسلمان ہی نہیں میں کہہ رہا کون کر رہا بانی پاکستان کر رہا راخ نے سبھال لاڑے لتان سر مسلمان نہیں بنتا لت میں تم کا سرا کے علاج مسلمان بنتا مذہب اسلام دے تذہب تو بچارا گے گا تو ہر تک کہ ہم مسلمان ہیں برباد ہو رہا نا تو مسلمان نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں مذہب تو تو مسلمان بن پیا جذبے بہ ہم جو نہیں آپس دی کشش ہوتی ہے تو پھر ہی ستارے جڑتے ہیں مذہب ہوتا ہی برا برا بنتے جی مذہب دی کشش آپس ایک دوجے کے گا بن جی جی مذہب ہوگا تو لکھوں میلانے گا آپس ایک ہو جائے جی میں ستارے جڑے کھڑے نہ بنیا نہیں ستاریاں نہ لڑ کے خدا کی قسم کر کے آنا مومن مسلمان اپنے مذہب نکے ہو کے ستاریاں کا جرمٹ بن جاتا ایمان دس میں سوال کرنا تیرے تھے حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے بلال ہرشے کے رہنے والے صدیق قریش کے رہنے والے مکے کے یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے جنہوں نے جس سینے ان تمام کو ایک مرکز پر جمع کر دیا اس کا نام ہے مذہب اسلام یہ ویتا جہیا سن کھ کے ایک جان بنا درکس سی بولو تو سر دین اسلام کی برکترا کٹے نہیں رہ سکتے گلا شرا کٹتے تھے ایک دوجے گلا پھیرتے تھے گلا کٹن بہ گے جا کے دربار آستانے اور کٹو گلاس قوم مذہب ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جب باہم جو نہیں میں نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اچھا نہیں جس قوم کو پروانے نشے من تم ہو بجلیاں جس میں ہو آنسو وہ من تم ہو بے کھاتے ہیں جو اسلاف کے مد فنگ تم ہو جاب یہاں ذرا سوار سوار کے دے منہ تو جواب دے دا اے دے جہاں کوئی فن نہیں آ ہر فن تو خالی بچ یہ فن یہ نہ سمجھی کہ فن تیاج بڑے نے یہ فن تھا یہ تھا یہ حضور کے صحابہ میں جو جہر تھا وہ تم میں نظر نہیں آتا اوترے آئے گئے اوترے کسی کام دے نہیں تھوڑے او فکر او سوچا او زاویے تھے کوئی نہیں نہیں جس قوم کو پروانے نشے تم ہو جنو اپنے گھر کا بھی خیال کوئی نہیں خیال ہے دشمن پہنچا نہنگڑے پاؤں دین میں کیا اللہ سونے نے یہ گوارہ ہی نہیں کما تکو جو اللہ علیکم جیسے تم ہو ویسا تم پر آئے گا سزات گوارا ہی نہیں کیتا کہ راحت بخشنے والا صدام ان کو دیا جائے جیسے یہ اندر سے بائی مان ہے ایسا ہی ظالم ان پر مسلط کیا جائے کما تکونو یو اللہ کو ہے بجلیاں جس میں ہوا ہو آسوتا تم ہو اپنی تباہی سے سامان اپنے کارج رکھی بیٹھے اپنی بربادی اپنے دشمن نارج اپنی اولاد اپنے خلاف کری بیٹھا اپنی نسل اپنی دشمن بنا کے بیٹھا ہے کیوں تیری دشمن کی فکر کفار والی ہے وہ تو تین اپنے گھر ہی ختم کرا دیں گے ایمان ایماندار دس اب یہ وجہ ہے اقبال پہلو کہہ گیا اب سال لگتا گیا کہ آسان اپنے کے ہاتھوں میں مرنے کے گاڑا نہیں مانا دسا جی اور بولتا سہی نظر اپنی کڑک بھی بجلیاں رکھ کے بیٹھے او کڑک بھی آپ ہاتھ بنتا سلام چی تیری کر کے اندر سہیلا کھا تجنم کا نمونا ہو نام رات تیر کا پھر, را پھر تو بچتا ترمی تو سو بچ سی تے جو اسلام ہو جائے مد تم جی اپنے پیو دادی کمرا ویچ ویچ کے کھانے جگہ جا پیا بارے پو جناب پگڑ لگ کے بندہ بیٹھا میں پوچھا سکار کتنے رین لو آ جی گجرات رہ جی کارو کی کاروبار ہے آتے ساڈا دربار اس جا میں پوچھا کی کاروبار دسیا کیسٹ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدف تم پھر آگے بولے آئے اور نک جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پر تھر کے تجارت کر کر کے کھانے پتھر لگ جان دیں گے ایسے سڑک دوں اس سڑک کو جن لنک روڈ آتے ان ہر دکان و تقریباً کپڑے کی جیسے بہت میں چلو پر مٹی کی رکھی کرتے اپنی چکی پھر بڑے گا چل کے جاوا اس کو ہونی کو جو قبروں کی تیار کر کے کیا نہ بیٹھو گے جو میر جائے سنم پڑ کے قبر ویچ کے مرید آ گیا نہیں دسنا مرید کا نظرانہ نہ بند ہو جائے میں ایک پیر دیکھی پڑھیا کارڈ اس لکھا سولیٹیل سائنس ایم اسلام یاد میں کیا پیرا تو اپنے اس بزرگ دا پتر نہ ہوتا نا تو پولیٹیکل سائنس والا جڑا تج سنب تیرے ہاتھ دی چاہیے پولیٹیکل سائنس والا فیکٹری دروازے کے اوپر دستک دوں ملازمت واسطے تھان خالی تیرے واسطے لوگ لکھان روپئے جو لائے کے پہ آتے نے تو پولیٹیکل سائنس بھی برکت ہے یا دربار والے بھی برکت ہے بولتے سہی نا مانو قسم شریف دی پولیٹیکل سائنس والے لکھا اتنے لگے پھرتے ہوئے پڑے لگے پھرتے ہیں ٹھوٹے چاندے پھرتے ہیں زمانے دے اندر کوئی انہوں نے پوچھنا نہیں سجا دیا تو دربار سے بیٹھ کے لکھان روپئے چ میرے تھلے پنجاروائی کلیے ہر سال مرید تیرا ٹھنڈ کر کے پی جے وہ تیرا کمال نہیں وہ دربار والے فقیر دا کمال ہے جنہیں سائنس نہیں پڑی محمد عربی سرکار دے دین پڑے ایمان نارداش ایمان نارداش کے دین پڑیا بھی ہے تو چلیا بھی ہے ایمان دس ایمان دس کوئی ہو گل ہے کہ حقیقت ہی ہوئی خدا کی قسم کر کے آنا اجادیا آج کوئی بندہ سجاد مسیحت دا امام رکھ کے بھی راضی نہ تر کدھر پائے نے بے جو پر چر کے سفا سے باطل کو مٹایا کس نے وہ شکریہ جب دے سفا دار سے باطل کو مٹایا کس نے <سؤال> وہ کون سی وہ جن باطل دا نام و نشان دنیا تو مٹا داس تھی سو اور تھی سو کوئی ہو سن سفا کو مٹایا کس نے غلامی سے چھڑایا کس نے غلامی تو کیا آزاد کیا تو سو بھائی مان جی ہاتھوں بلا کے دشمن ہر پاسے مسلمانوں کی ہر شہر کافی کمرے کرائی لگے گے گلامی کے پٹے میرا حسین سنگھ نے گلامی کے پٹے گردن چلو دیتے ڈرے تو وہ تو غلام موت نو زندگی سمجھے سمجھنے وال بنتا ہے موت تو ڈر جان جا یار مر جان گے ادھر مر جائیں گے اتوں مر جائیں گے ادھر مر اور جا بہمان ہوے وہ گلام بنا تے جڑا وگو نولا حسین سمر پیاسا پیشہ ہو جا مر جائے گا آپ کا فرماندو چلیا میں تو بہت ندگی سمجھنا میں ظالم جیون جرم سمجھنا آزاد ہوتے غلامی سے چھڑایا کس نے کہڑے سن جانا غلامی کو آزاد کر کے رب سونے کا بندہ بنا دبردار کسی چودھری نواز کا بندہ نہیں بننا کسی سپر پاور کا بندہ نہیں بننا بندہ بننا ہے تو صرف خدا کا بننا ہے من ہے کیا میرے سامنے جہے نے ایک کدرے گنبد نے کہ میں اخروٹ رکھ لیا وا سا حال ہوئی ہاں سا ہال ہے جی گنبد سے اخروٹ نہیں نہ ٹکڑا کوئی نصیحت نہیں خال کوئی کا دکا بندہ ہے جتھوں کوئی امید ہوں پئی کہ اسے رنگ کملی والے کا چڑھتا پہ رسول اللہ میرے کابے کو زبینوں سے بسایا کس نے میرے کانبے کو زبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تیرے سینے انگلش موکے سدھی گرنے قرآن رہتا سکھ لوکر تو مسلمان نہیں کیونکہ تیرے سینے لال ہو رہے میرے مسلمان دے سینے قرآن میرے قرآن کو سی نو کیوں کیا کہ پڑھیا کون چلیا ہوا سینے لونے میں گل تم پہلے بھی ہو سکتا کی پھر فلم نمی تازی کر دوں گا ایسا انگلش سمجھنے قرآن پڑھنے قرآن سمجھ لے ایمان والے میں انگلش کا ایک لفل بولا سارا ترجمہ دس دیں اٹینشن کا کی ماننا ہوں گا ہر <laughs> میںرے کو پوچھنا گل میری سمجھ آ جائے oh, قرآن پڑھنا ہاں فلم آنا پتر انگلش سمجھنا وجہ کی قرآن سمجھ والے پاسے کیوں نہیں آ کیونکہ ہے پتا اے مانا نہ قرآن تے چلنا ہے نہ اللہ کو رکھنا پرم لوک جب آ رمضان کا مہینہ یار مون تارمون اگو یار مون تارا لگا پچھلے پتر کلر اگو وہ قرآن پڑی جا رہا بہم تو ہمیں قرآن آ پچھلے کوئی پانی دا ٹڈ پی کے آلو پڑھا بہ جان گے گلاس لمبا چکے جب واری آ لگے خوان سب کے جاوا اس قوم کو رب کے قرآن دانتی بئیمان کو قرآن کے حکم دے چلنا کر کے سمجھنا بھی نہ قرآن نہ چلنا دی نیت ہی پیڑی پھر آپ خیر پہ میں کیا بم بولو خیر پہ خدا, خدا لارم بھی لارم بھی لارم بھی تو پھر خیر بھی امید رکھنے سر نہ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے میرے کعبے کو زمینوں کس نے کچھ اور سن جان کا ہر ہر حکم سمجھتے بھی سن چلتے بھی سن چلا بھی سن جانا بھی دیندے سن ایک حکم دے چھڑ چڑھتے سن خدا دی قسم کر کے آنا رب رب سی میرے کملی والے سرکار دے یار جڑے قرآن دیکھ کے ختم کے اتنے جان دے, دے سن وہ قرآن سمجھن والے بھی سن قرآن دے حافظ دے صحابہ سارے نہیں سن مگر سمجھن والے تے عمل کرن والے سارے ہی صحابہ سن خدا دی قسم گنتی دے حافظ سن حضور دے صحابہ دبا کملی والے سچ فرمایا زمانہ آئے گا لا ابقا من مکامل مل قرآن اللہ إِلَّا رسم ہو قرآن فرمایا اسلام کا فقط نام رہ جائے گا اور قرآن کی فقط رسم و رواج رہ جائے گا رسماں رہ گئی نے پیار پڑی دہ مصیبت کے اندر یہ دشمن بھی چاہتا ہے قرآن کا حافظ ہو عامل نہ ہو عالم نہ ہو نہ جانے نہ کرے نہ چلے جنا مرضی پڑھی جائے پڑھنا तो भी राख तो भी? मेरे तो राख सदके जावा जना कुरानू समझ उस चल पुरबान जावा थे तो वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे हो मुलरे फुल जिनू आग त्यो ठीक है पर तुम की हाथ से हाथ रख के कल इंतजार के बैठे नहीं इमाम माधी आनू वेखो इमाम माधी आस जी हो मतलब असा नहीं कुछ करना اصل نکمے چھوٹے کھان واسطے تو امام بادی آن گے امام مادی بادی تو کیوں نہیں بننا مادی ہو مادی آدھے اس کو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اصل ہدایت نہ رہیے امام بادی آپ کی ہدایت رہے گی کیا کہا پر ہر مسلمان فقت وا دے ہور ساڈے سڈے جیسے ہوران نے واقع کی اگریزان کو بھی نے کسور بھی نے سارا کچھ کول آئے اب ویگ ویگ کے دے وی ہلکے میں رالی منٹ نہیں ادر لہی جنہ چیر میں اگریزوں دیکھ پوٹ ہیٹھا بھی نہیں جانتا اقبال لال اقبال یہاں کہ واضح ہونا واضح واقعی جواب دے کیا کہاں بہارے مسلمان فقط وا دور سکھ بابے جاب بھی کرے کوئی تو لم ہے شور ادل ہے فاطر ہے کا دل سے دوستور مسلمائی ہو سور تین پتہ نہیں وی اتحاد دستورا سو نام وقو واٹیا پہ ایک آپ ریلوی نہیں کلو گے ایک دم ویکو ٹائج جی بابے شیر دیا گاوا دوجے کا ویخو ٹائم تیجے دیکھو اج اور اتنے اگلے دن کوئی آیا انہیں آخیا جو عراق کی حمایت کرے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا وہ تیرا کھانا کھا ہو وہ تیرا بیڑا گرک ہے اور خدا کی قسم ہر بندہ ہر بندہ نو جماعت ہے مجال جب کسی بھی گل مان جائے لاکھ قرآن پہ سناؤ ماحول بھی صاف میں بھی بہت جانتا ہوں میں ہوں سارا کچھ مجھے آتا ہے مجال مراد کے سائیکل بنوا ہوکان پہ لا جائے گا گڈی بنوا تو دشاپ سے لا جائے گا تو دینا اسے آپ ہی سارا کوئی مستری ہے کوئی نام مراد جی تو سائیکل نہیں بنتا دکان پینچر جب تین لا سکتا ہوا بھی اللہ بھی خاص بندے ہوں جہاں اللہ کے فکیر درویش آخیا جا رہا ہے وہ صرف اتوں ہی تیرا پینچر ادھر لگے گا تیرے سائیکل پینچر لگے گا دکان تو تیرا پینچر کتوں لگے گا فکیر کے آسکان تو عجیب گل آ کے جی ہوں وہ اتحاد کی پوری دنیا کے کوفر ایک ہوا کرتحاد دستور سی مسلمانوں کا کھڑی کھڑا کافر پھر وہ تک وہ گلبے سے ت مغلو کو آنا ہے کہ جب ت گیا اس مسلمان والے دستور سے پھر ویکی پھر ایسا آرشا پرت کے پھر کر دیا ہے اللہ اکبر اگے ویچ تو کوئی چاہنے والا ہی نہیں آنا چلیا تیری ہوران ہونا ہوران ہو پر تورانگتے ہی نہیں تمہیں یورپ کی ہور ہی کافی نے اگلیاں لینے سی گل تم کوئی جان والا ہی نہیں جلوائے تور تو موجود ہے موسا ہی نہیں اے بھٹے آسان تو دے آل چڑا کوئی آگے سے کوئی موسا ہوگا سی سانو آکھے یا اللہ دار کرا سانو منگا سوال ہی نہیں کرتے میں اتلے جی تشریح کر کے آیا نا وہ نہ سمجھی کہ مسلمان والے دستور اگریزہ پڑ لین کافر نے سارے دستور نہیں کیونکہ مسلمانوں کا دستور قرآن ہے ایماند کافر قرآن کے چل دے رہے ہیں بولو تو صحیح نہ قرآن سے چلن سے سب سے پہلے راب نو ایک نہ دستور قرآن ہے قرآن روی پار نو سچا او من دے منگے معلوم ہوا سارے دستور دی گل نہیں باہر کوئی جزوی بات جس طرح کئی تہار دسے ویسا پتا سی بھی اصل آپس کے خلاف آج چیے ایک ہوگی فر مسلمانوں تمب کھیلان گے انہیں کم کیا تو اقبال فرمایا منفا دے کہ کسان بھی ایک ہی سب کا کن بھی نیما بھی ایک ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فکر ہے کہیں اور کہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے اتنے آتا متحدہ دارا بمارا یہ امان مسکت اے پاکستان ہے عراق اے سعودیہ ہے ایران فلانا مرادو لکھان ٹوٹیاں ونڈے پی ج بئی مانو میرا فاروق کے عالم دی دنیا لے شاہ سی ادی دنیا کے کلا بادشاہ مطلب ٹائی سلی مسیح بنا کے ہر بندہ وکھرا بہ رہا ہے جب تسان اے حالات اپنے کر لے نے تو کی تسا؟ تسا دے اپنے آپ دے دوست نہیں رہن دوستی شادی طرف آئے ادارے بندے آ اگلا موضوع جتے میں مقایا نا اتوں پھر چلاؤں تو جب شکوا پورا ان شاء اللہ سنا لے لگا لال میں دم دم لو لو سا دم دم ساوا لال دل بے دل بے لال اللہ دم دم لو لو سا لال دل لگڑا دے پرواہ لال ہر براہ جی شاٹ آ براہ وہ مکان شروع ہو جانے آپ سر شہری اجاڑی ڈنڈے فری شہری اجاڑی وہ ڈنڈے دے One holiday coincide on land Drain away You willuld me Would you walk into the living area? naan lamme pende paamulla لانا لمے پی پام ملا گئی یار دی گل اصان دنیا تو دل سایا اصان دنیا تو دل سایا ساول لے لایا سان دفام گئی یار دی گل سانوں دنیا میں نفاسا ملا کوئی یار <متحدث> ایک رب نے یار بنایا ہے <متحدث> ایک نے کہو <نگتو؟ متحدث> ایک رب نے یار بنایا ہے رنگ مہادت دکھلایا لایا ہے رنگ وہاں دکھ لایا ہے कसरत बचना जरा मुला गो आर दी गल और सानू कसरत बचना जरा मुला गो यार गल सुना मुला ना लमे पैडे पाप और जब इश्कर फरी दुशता होया सब इलम अमल बर्बाद होया اخت جان چھڑا مولا کوئی یار دی او ثانو علم دان چھڑا مولا کوئی یار دی چھڑا مولا نہ لمے بہن واہرا کوئی یار دی گل چلو ویكھیے اس مستانوٹ كسرت چكران چنا دل كا کسی ہوا ویل ركھنا ایک جھوٹ مستی قائم مستی کرتی گئے پہنچ سجن دی ہستی نئے سم بک گنگے تے بہرے تورے بن گئے یار نو پا گئے گئے پہنچے سجن دی ہستی نئے سم بگو پر مبن چلایا اتر فل مین taru fami te Oh, is it for the city, durada is it for the city, durada Ate dam dam alami savaya ایک دم